دورہ تربیت کے دس التظامات نمبر ایک بلا ضرورت گفتگو سخت منع ہے نمبر دو کسی اور کے عائب نہ دیکھیں نمبر تین نمازوں کے بعد جب وقت ملے سولاد توبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب آہ و بقا کے ساتھ استغفار کریں نمبر چار نماز کا تکبیر الا کے ساتھ اہتمام کریں نمبر پانچ کھانا کم کھائیں نمبر 6 نظر کی بے حد حفاظت کریں نمبر سات اثر کے بعد جو وقت بچے اس میں ورزش یا کم از کم چہل قدمی کریں نمبر آٹھ زیادہ وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں یعنی تہارت کا اہتمام کریں نمبر نو فرد نوازو کے بعد امت مسلمہ کے لیے رحمت کی دعائیں مانگیں اور اپنے لیے دین کی مقبول خدمت کی دعا مانگیں نمبر دس اپنے اعمال کو کم تر اور خود کو حقیر سمجھیں یعنی تکبر اور خود نمائی سے خوب خوب بچیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس کی توفیق سے یہ اعمال ہو رہے ہیں ملاحظات ملاحظہ نمبر ایک مذکورہ بالا نظام الاوقات عام دنوں کے لیے ہے اگر نفل روزوں کی ترتیب ہو تو پھر اس کے مطابق نظام الاوقات بنا لیں ملاحظہ نمبر دو کوئی بھی اجتماعی کام بغیر امیر اور ذمہ دار کے ادا نہیں ہو سکتا اس لیے دورہ تربیت میں بھی ایک ساتھی نگران ہوتا ہے اور دو ساتھی اس کے ساتھ معاون ہوتے ہیں یہ تینوں ساتھی دورے کو منظم رکھتے ہیں اور ساتھیوں کو اعمال میں جوڑتے ہیں ان کے جملہ امور کی نگرانی کرتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں اور خود بھی جملہ اعمال میں شریک رہتے ہیں ملاحظہ نمبر تین اس پورے دورے میں پندرہ ہزار بار اسم اللہ کا ورد اصل ترین عمل ہے ابتداء میں یہ تعداد بوجھ معلوم ہوتی ہے مگر ایک دو دن میں اس کی افادیت سمجھ آ جاتی ہے اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس میں تخفیف نہ کریں تاکہ اس دورے کا مکمل فائدہ اٹھا سکیں ملاحظہ نمبر چار تصبی فاطمہ ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ چونتیس بار اللہ اکبر بہت عجیب اور بلند پائے عمل ہے دورہ کے دوران اس کا خاص اہتمام کریں اور پڑھتے وقت توجہ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں ملاحظہ نمبر پانچ اعمال توازو مثلا بیت الخلاء کی صفائی وضو خانے کی صفائی ساتھیوں کے جوتے سیدھے کرنا وغیرہ بھی حسب موقع کرتے رہیں ملاحظہ نمبر چھ موسم کی تبدیلی سے دن رات چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں اس لیے نگران دورہ اگر ضروری سمجھے تو نظام الاوقات میں تبدیلی کر سکتا ہے ملاحظہ نمبر سات دورہ سے پہلے اور دورہ کے دوران اس کتاب کی تعلیم اور مطالعہ کا اہتمام کرنے سے دورہ کی افادیت دل نشین ہوگی اور انشاءاللہ زیادہ جذبے اور لگاؤ کے ساتھ احمال کی ادائیگی ہوگی